بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هل حین من لم بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ان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 یقیناً ہمیں اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نا شکرا فری نسلا سلو بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے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 خوف ہم کو اپنے پرور دگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا سور چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا جزا خوب جن ہری اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا متقی نفی ہے شمس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 وَيُطَافُ عَلَيْهِم مِّن وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا اور خدام چاندی کے برتن لی ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے تَقْدِيرًا اور شیشے بھی چاندی کے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 الام ش جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا فرمائے گا یہ تمہارا سلا ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی کل قرآن اے نبی ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفورا تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور نا شکرے کا کہا نہ ماننا ابین اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہوسو سب لو پوئلہ اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو انجیلا یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتے ہیں شئنا بدلنا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئے ان قرآن تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردیگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے اش ان اللہ كان نالیمن حکیمت اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے من يشاء في رحمته اعد لهم عذاباً علیماً وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے